تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ناتھ بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ہے ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَٰكِن لَّا تُوَاخِدُوهُمْ فِرَٰنًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ حَلِيمٌ صدق اللہ علیہ وسلم آج کے درس کا آغاز صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو سے کیا جا رہا ہے آپ حضرات سن چکے کہ اس سے قبل ان عورتوں کا ذکر ہوا جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور حکم دیا گیا کہ ان کی عدت چار مہینے دس دن ہے اور یہ عدت گزرنے کے بعد انہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں وارثوں کو ان کے اس ارادے میں حائل نہیں ہونا چاہیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے شریعت کی اجازت بھی ہے اور نکاح والی زندگی گزارنا یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے جب شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے روکا جائے گا یا فطرت کے تقاضوں کی جائز راستے سے تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی تو دنیا میں فتنہ و فساد فحاشی اور بدکاری یہ عام ہوگی آج جو اعت کریمہ ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا بلا جناح علیہ فیما فیمہ ارس تم من خطبت او اکنن تم, فی تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو یا اپنے دلوں میں بات کو چھپا کر رکھو جو عورت بیوہ ہوئی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا قرآن کہتے ہیں کہ جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت تک فراہتن تو نکاح کے بارے میں ان سے بات نہ کی جائے نکاح کا پیغام فراہطن نہ بھیجا جائے البتہ اشارے کنائے میں اپنے ارادے کو ظاہر کیا جا سکتا ہے اگر آپ تفاصر اٹھا کر دیکھیں تو ان تفاثر میں اشارے کنائے کی بہت ساری مثالیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی مثال کے طور پر کہتا ہے کہ بہت عرصے سے خواہش یہ تھی اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ پاک کوئی نیک خاتون میرے عقد میں دے دے یہ اشارہ کر دیا یا اگر وہ پڑھی لکھی ہے دین و دنیا کا علم رکھتی ہے تو کہہ دیا میں بھی ایسے رشتے کی تلاش میں تھا ایسی خاتون کی تلاش میں جو دین و دنیا کا علم رکھتی ہو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اکیلے زندگی بسر کرتے کرتے اور ہوٹل کی روٹی کھاتے کھاتے تنگ آ چکے اب جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنا گھر بسا لیں تو اس طرح کے الفاظ اشارے کنائے کے الفاظ جس سے اس خاتون کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی رشتے کا امیدوار ہے لیکن سراہتاً نکاح کی بات نہ کی جائے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شوہر کی جدائی کا غم ابھی تازہ ہے تو یہ انسانیت کے اخلاق کے خلاف ہے کہ غم ابھی تازہ اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر فراہطن نکاح کا پیغام بھی دیا جائے اور وعدہ لینے کی کوشش کی جائے تو دل میں تو بہرحال اب بات آگئی تو اس صورت میں جانبین کے دلوں میں برائی کے خیالات پرورش پا سکتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابھی سراہتاً نکاح کا پیغام نہ بھیجو یہ وعدہ لینا اور عزم کرنا یہ نفسیات کی آداب کے خلاف ہے دل میں بات کو چھپا کر رکھو یہ بھی جیس اور اشارے میں بات کر دو یہ بھی جائس فرمایا کہ عالم اللہ انتظر ہننا اللہ جانتا تھا کہ تم ان کا تذکرہ ضرور کرو گے اللہ جانتا تھا یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کا خیال انسان کے دل میں بس جائے تو گھوم گھما کر کسی نہ کسی انداز میں اس کا تذکرہ زبان سے ضرور کرتا ہے یہ انسانی فطرت ہے یہ زبان دل کی ترجمان ہے دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو کسی نہ کسی انداز میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرتا رہے گا اور کرتے رہنا چاہیے ہمیں قدم قدم پر ہر لمحہ موقع بموقع بات سے بات نکال کر اس کثرت ذکر کا فائدہ کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے یہ باعث اجر و ثواب ہے یہ تو خوشبو ہے جتنی بھی زیادہ پھیلائی جائے پھیلانے والا بھی معطر ہوگا اور سننے والے بھی معطر ہوں گے پھر کثرت ذکر سے دل میں محبت آئے گی یہ بھی ایک نفسیاتی اصول ہے جس چیز کا زبان سے کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اس کی محبت دل میں بیٹھتی ہے تقرر القلب پھر گھر میں اگر ذکر کرے گا بہانے بہانے سے اللہ اور اس کے رسول کا تو بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھے گی وہ بیت الخلا جا رہے روک لیا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑا کرتے تھے یہ پڑھ لو کھانا کھانے لگے بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ یہ حضور علی السلام کی سنت ہے سونے لگے دائیں کروٹ پر لیٹو بیٹا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے صرف یہ نہیں کہنا کہ دائیں کروٹ پر لیٹے ساتھ حضور کا حوالہ بھی دینا ہے تاکہ بچے کے دل کی صاف تختی پر اللہ اور اس کے رسول کا نام نقش ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں ان بیوہ عورتوں کی محبت ہوگی یا ان سے رشتہ کرنے کا ارادہ ہوگا تو یقینی بات ہے کہ تم ان کا تذکرہ بھی ضرور کرو گے بعض نہیں رہ سکو گے یہ فطرت کی مجبوری ہے اور اللہ فطرت کے تقاضوں کو دباتا نہیں ہے اللہ فطرت کے تقاضوں کو صحیح رخ عطا فرماتا ہے اسلام دین فطرت ہے قرآن فطرت کی آواز ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام فطرت کے مطابق ہیں انسانی فطرت کو کچلا نہیں گیا اسے نشو نما کا ایک پاکیزہ ماحول عطا کیا گیا ہے تو فرمایا کہ جب دل میں محبت ہوگی تو زبان سے تذکرہ بھی ہوگا لہٰذا میں تمہیں تذکرہ کرنے کی تو اجازت دیتا ہوں عزیزوں وغیرہ سے بات کرنا چاہو کر سکتے ہو اس رشتے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہو کر سکتے ہو اپنا خیال اس بیوہ تک اشاروں کے ناموں میں پہنچانا چاہو پہنچا سکتے ہو بلا کلّہ تو مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا ایسا نہ ہو خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آپس میں عہد و پیمان ہو جائیں کہ ہم صرف آپس ہی میں رشتہ کریں گے میں یہیں پر کروں گا اور کہیں نہیں اور تم بھی صرف میرے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں فرمایا ایسا نہ کرو اللہ انتقول کولم معروف اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور یاد رکھیے کہ یہ صرف بیوہ کے بارے میں نہیں ہے دوسری خواتین کے بارے میں بھی ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں ہے اگر کہیں رشتہ پسند آ گیا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے دل میں خیال بھی لا سکتے ہو زبان سے مشورتن ذکر بھی کر سکتے ہو لیکن خفیہ عہد و پیمان لینا یہ جائز نہیں ہے خفیہ ملاقاتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے نکاح سے پہلے دوستی نہیں ہوگی بلکہ نکاح کے بعد دوستی ہوگی ہم بھی عجیب لوگ ہیں بعض اوارہ قسم کے لوگ نکاح سے پہلے دوستیاں لگاتے ہیں اور نکاح کے بعد نفرتیں کرتے ہیں نکاح کے بعد پھر عیوب نظر آتے ہیں نقائص نظر آتے ہیں گھروں کو اجاڑتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں بڑے قول و قرار کے بعد کابشوں کے بعد خاندان کو ناراض کرنے کے بعد شریعت کے حکموں کو پامال کرنے کے بعد رشتہ کر لیا گیا اور پھر ایسا بھی ہوا کہ شوہر نے بیوی کو زندہ جلا دیا اور ایسا بھی ہوا کہ بیوی نے شوہر پر تیزاب چھڑک دیا اب نفرت ہو رہی ہے اسلام کہتے ہیں اب جب نکاح ہو گیا تو اب دوستی اب محبت اب ایثار اب وفا اب احسان اب حق ادا کرو کمزوریوں پر پردہ ڈالو اور اچھائیوں پر نظر رکھو تو سرمایہ کہ کہد و پیمان نہ کرنا اللہ معروف اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے قاعدے کے مطابق خاندانی رسم و رواج کے مطابق شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرو ملا تزمو اقدت نکاحی حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَى اور عقدِ نکاح باندھنے کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح نہ کرو بلکہ یہ فرمایا کہ نکاح کا فیصلہ بھی نہیں کرو نکاح کا عزم بھی نہیں کرو پختہ ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے اس لیے کہ جب پختہ ارادہ اور عقد نکاح کا فیصلہ کر لیا تو اسی کے نتیجے میں تو نکاح ہوگا اب اگر بل فرض وہاں رشتہ نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا وہی ہوگا جو آج ہمارے دور میں ہو رہا ہے یا تو اگر محبت جنو کی حد تک پہنچی ہوگی تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک خودکشی کر لے ڈبل یہ بھی ممکن کہ پورے خاندان والوں کو ذلیل کر کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں عدالتوں میں اور ادھر ادھر جا کر نکاح کرتے پھریں آج بہت سی خرابیاں اس طرح سے بھی لازم آ رہی ہم نے نکاح کرنا مشکل کر دیا حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین نقطوں کا فرق پڑا شادی کے تین نقطے یہ مہنگے پڑ گئے شادی تو سادی تھی ہم نے بہت مشکل بنا لی بیٹیوں کے باپ کس قدر پریشان ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے شادی کے مشکل ہونے کا نتیجہ اور بے حیائی کے عام ہونے کا نتیجہ بدکاری کی صورت میں غلط تعلقات کی صورت میں بہنوں بیٹیوں کے گھروں سے فرار کی صورت میں نکل رہا ہے پھر کوئی جوش میں آ کر قتل کر دیتے ہیں غیرت کا قتل جس کو کہتے ہیں لیکن پہلے ہوش نہیں کرتے پہلے فکر نہیں کرتے گھر کا ماحول بنانے کی ہم نے گندگی والا ماحول فراہم کر کے شہوانی جذبات کو تو انتہا تک پہنچا دیا لیکن اس ان جذبات کی تکمیل کا راستہ مشکل سے مشکل کر دیا بلکہ بند کرنے کی کوشش کی آسانی سے کسی کا رشتہ اور نکاح نہ ہو سکے مشکلات کا ایک سمندر ہے جسے عبور کر کے جانا پڑتا ہے تو فرمایا کہ ملاتا عظیم اقدتن نکاح اقدے نکاح باندھنے کا ارادہ نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نزول قرآن کے زمانے میں طلاق والی عورتوں سے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے والے بہت تھے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو دیکھیں صحابہ اکرام کی شادیوں کو دیکھیں بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے متطلقات سے اور بیواؤں سے نکاح کیے آج ہمارے ہاں متعلقہ اور بالخصوص بیوہ اس کا وجود قابل نفرت بنا دیا جاتا ہے اور ایسا ماحول بنا دیا ہم نے گویا کہ اس کا دوسرا نکاح کرنا وہ خاندان کی ناک کاٹنا ہے چنانچہ اپنی ناک کی حفاظت کی خاطر اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں ساری عمر گھر میں بٹھا کر رکھتے ہیں وہ بھاوجوں کے بھائیوں کے تانے سنتی ہیں اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے لیکن دنیا کے سامنے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اسے نکاح سانی کی اجازت نہیں دیتے لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور جو لوگ قرآن کے بنے ہوئے تھے قرآن کے تربیت یافتہ وہ متعلقات سے بھی نکاح کرتے تھے اور بیواؤں سے بھی نکاح کرتے تھے ب المو ان اللہ یا المافی انفسکوں اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے قدم قدم پر انسان کو جوڑے رکھا جاتا ہے اللہ کے ساتھ قدم قدم پر بیشرا کے مسائل چل رہے سود کے مسائل چل رہے اخلاقیات کے مسائل چل رہے نکاح طلاق کے مسائل چل رہے لیکن بیچ میں کوئی ایسا جملہ لایا جاتا ہے کہ انسان جڑا رہے اللہ کے ساتھ اس کے علم کا اس کی بسارت کا اس کے خبر کا اس کی سما کا استحظار رہے یہ اللہ چاہتے ہیں فرمایا کہ جان لو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے فہ ضرو لہذا اس سے ڈرو ان اللہ غفور حلیم اللہ قربان جائے تیرے انداز کلام پر چونکہ بندہ ہے اور بہرحال میلان ہو سکتے ہیں خاتون کا مرد کی طرف مرد کا عورت کی طرف آپس میں رشتے کا میلان ہو سکتے ہیں خیال آ سکتے ہیں ممکن ہے احتیاط کے باوجود کوئی بات حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی فرما دیا والمو ساتھ, ساتھ یہ بھی جان لو ساتھ یہ بھی جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا بردوار ہے اگر تم کوشش کرو گے کہ حد شریعت میں رہوں باہر نہ نکلوں اور ادھر تقاضۂ اشک وہ حدود کو پامال کرنے کا تقاضا کرتا ہے ارے کیا شریعت اور کیا خاندان لوگ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے جی ہاں جائز ہوتا ہے لیکن خیر اسلام میں اسلام میں نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے حدود ہیں اس کی کوشش کرتا ہے بچنے کی لیکن پھر بھی کہیں زبان بہک گئی کہیں نظر بہک گئی کہیں کان بہک گئے تو اللہ فرماتے میں بخشنے والا ہوں بڑا بردوار ہوں بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑے تو اس میں زندگی کے ایسے دور سے گزرے جب کہ جوانی تھی یا عام الفاظ میں کہلیں کہ آتش جوان تھا تو ایسی باتیں جو خلاف شریعت تھیں حب سے تجاوت کرنے والی تھی ان سے ہو گئی ہو گئی بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی بہت سے حضرات کے میں نے حالات وہ دیکھے تو ایسا ہوا لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہم ان سے بدگمانی نہیں کریں گے بعض اوقات فطرت سے مجبور ہو کر یہ چیز ہو جاتی ہے مگر مسلمان اگر اس سے کچھ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو حد کے اندر لے آتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اور جو باغی ہے اس کے قدم اگر بہک جائیں اس کی نظر زبان بہک جائے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی وہ گناہ کی وادی میں سر گردان آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے وَعلمو ان اللہ کا فور حلیم اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی بردوبار ہے لا ہا علیکم انطلک تمنس مالم تمسو ہن اور تفرید الفریدہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر کرو ممت او اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دو دیکھیے ہمارے ہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ طلاق دو جو دی جاتی ہے شدید غصے اور نفرت کے عالم میں بلکہ طلاق کے موقع پر ایک قسم کا طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے بعض اوقات طلاق دینے والا مرد پاک دامن عورت پر ایسے ایسے الزامات لگاتا ہے جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر نہ جذبات میں آ کر غصے میں آ کر نفرت کی وجہ سے اور بعض اوقات خواتین کی طرف سے بھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر مردوں کی طرف سے گھر سے عورت کو نکالیں گے طلاق دیں گے طلاق کے اسباب کچھ اور ہیں لیکن کہانی ایسی بیان کریں گے کہ وہ جو کسی کی بہن اور بیٹی ہے وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے چنانچہ ہمارے ہاں جسے طلاق ہو جائے تو بس یہ لازمی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی سیرت میں اس کے کردار میں اس کے اخلاق میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اول تو طلاق جیسا انتہائی اقدام سوچ سمجھ کر اٹھاؤ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں اگر مجبور ہو جاؤ تو بھی طلاق دیتے وقت آپس کے حقوق نہ بھولو پرانی محبت نہ بھولو تم نے زندگی کے کئی سال اکٹھے گزارے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہے جناب ستر سال کا بوڑھا طلاق دے رہا ہے ستر سال کی بڑھیا کو ارے اللہ کے بندے ساری جوانی تو اس نے تیرے ساتھ گزار دی تیرے ہاں بچے بھی پیدا کیے تیری خدمت بھی کی اب جب نہ اس کی صورت نہیں رہی نہ جسم میں جان رہی اور اب اس بچاری کو بے سہارا کر رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ بنت بنتے نے کہا تھا آپ واقعہ سن چکے ڈھائی پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ کے شروع میں جب ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے انتی علیہ کا زہر امی زہار کیا تو وہ آئی تھیں اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی جب میں جوان تھی اور مرغوب تھی محبوب تھی تب تو اس نے مجھے بیوی بی بنا کر رکھا میں نے اس کے گھر میں کئی بچے پیدا کیے اور جب میں بوڑھی ہو گئی اور کچھ عمر آگے بڑھ گئی تو آج مجھے یہ کہتا ہے کہ تو تو میری ماں جیسی ہے خود تو بنتے جوان لڑکے کالک لگا کر کسی نہ کسی طریقے سے بال کالے کر کے خود تو جوان لڑکے بن گئے اور اس کو کہتے تو بوڑھی ہو گئی میں بھی جوان ہوں اس لیے کہ دو پیسے ہاتھ آ گئے اب اس کو معلوم ہے کہ میں ادھر ادھر رشتہ کر سکتا ہوں تو اسلام یہ کہتے کہ طلاق کے وقت بھی آپس کے حقوق نہ بھولو پرانی محبت نہ بھولو زندگی کے جو سال تم نے اکٹھے گزارے ہیں ان کو مت بھولو اگر جدا ہونا ہی ہے تو بھی طریقے سے جدا ہو اسلام جدائی کا بھی طریقہ سکھاتا ہے اسلام جدائی کے بھی آداب سکھاتا ہے بتایا گیا کہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں پہلی حالت تو یہ ہے کہ نکاح تو ہو گیا مگر ابھی شب باشی اور رخصتی کا موقع بھی نہیں آیا تھا اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا کہ طلاق دے دی تو اللہ فرماتے کہ اب بھی جب طلاق دو اگرچہ تم پر مہر تو لازم نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ سازو سامان دے دو پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کپڑوں کا ایک جوڑا ہی دے دو آج کل کے حالات کے مطابق کچھ اور دے سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق طلاق کے وقت گھر بھی دے سکتا ہے گاڑی بھی دے سکتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھی جمع کرا سکتا ہے باعزت طریقے سے اس کو رخصت کرے اس سے کیا ہوگا ایک تو اس طلاق کی دل جوئی ہوگی دوسرے دونوں خاندانوں میں خوشگواری ہوگی تیسرے مرد کی طرف سے گویا کہ ایک قسم کی معذرت بھی ہوگی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ گزارا نہیں کر سکتا لیکن بہرحال میں طریقے سے جدا کر رہا ہوں اور چوتھی بات اللہ راضی ہوگا کہ میرے بندے نے میرے حکم کے مطابق جدائی اختیار کی ہے فرمایا کہ تم پر کوئی گنا نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے او تفرزو لہن فریزہ یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر کرو ممکن اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو الدر قدر خوشحال آدمی پر اپنی طاقت کے مطابق اور غریب آدمی پر اپنی طاقت کے مطابق